اچھا جناب یار میں تو حضرت باو الدین شکر غن رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑی سی وہ بیان کروں گا سوانح یاد اس کے بعد میں طلاق کے مسئلے پہ تھوڑا سا بولوں گا تو اگر آپ لوگوں نے سننا ہے اگر مائک چاہیے ہو تو ضرور مجھ سے مائک لے لے ٹھیک ہے تو بس میں پڑھ رہا ہوں میں ذرا چیزیں یاد کرنی ہے تو بس یہ یاد کرنے کا ذرا اچھا طریقہ ہے اچھا جی اللہ الرحمن الرحیم نسلی و و صلی و آن بسم اللہ تو جناب کل ہم نے بابا فرید شکر گنج رحمتہ اللہ علیہ کی بات کہاں پہ چھوڑی تھی کہ جب وہ بیعت کرتے ہیں پہلی مرتبہ جب بیعت ہوئی تھی تو کوئی موجود نہیں تھا اب دنیا تصوف کے تمام عظیم ستارے کے جگہ موجود تھے ان کی موجودگی میں تجدید بیت کی رسم ہدا ہوئی حکم ہوا کہ اب بابا فرید رحم اللہ طے کے روزے رکھیں گے مجاہدے کی, کی منزل سے گزرنے کا حکم دیا جا رہا تھا تو ایک روزہ عام روزے کے برعکس ایک شام کو چھوڑ کر اگلی شام کو افطار کیا جاتا ہے اس عبادت کے لیے گوشہ تنہائی درکار تھا آپ کو غزنی دروازے کے ساتھ ایک برج میں ٹھہر دوسرے دن کی شام آئی بھوک اور پیاس کی شدت نے اثر ظاہر کیا لیکن افطار نہیں کر سکتے تھے یہ تو کا روزہ تھا بھی ایک رات اور ایک دن مزید گزارنا تھا آپ نے جا نماز بچھائی اور نوافل ادا کرنے میں مشغول ہو گئے عشاء کی نماز کے بعد شب بیداری کے لیے تلاوت کی ہلاوت سے لفظ میں بیٹھے پھر کچھ دیر بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئے تحجد کے وقت اٹھے وضو کیا اور مسکھر گئے اور فجر بلند ہوتی کمزوری سے پاؤں نہیں اٹھتے تھے لیکن قریبی مسجد میں نماز ادا کرنے چلے گئے واپس آ کر دروازہ بن گیا اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے دروازے کے باہر سورج نے ڈیرا جما تھا گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی پیاس کی شدت سے زبان خشک تھی نقاہت بڑھتی جا رہی تھی اسی عالم میں دن آگے بڑھتا رہا اور افطار کا وقت قریب آگے دروازے پر دستک ہوئے آپ نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازہ کھول لیا شخص خوان پوش لیے خڑتا. حضرت آپ افتار کے افطار کے لیے تو لے کر حاضر ہوں بآرید نے تمام قبول کیا جیسے ہی افطار کا وقت ہوا آپ نے کھانے میں ہاتھ ڈال کھانا کھاتے ہی آپ کو کہ اور تمام غذا میدے سے نکل گئی روزے کی نقاحت کیا کم تھی کہ اب اور بھی ہلکان ہو گئے ذرا طبیعت سنبھلی تو برج سے نکلے اور مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرہ بیان کیا یہ شخص دراصل شراب نوش تھا اللہ کو منظور نہیں تھا کہ اس کے بندے کے میدے میں حرام رسک کا ایک ذرہ بھی رہے اس لیے طے ہو گئی اب کا ایک روزہ تمہیں اور رکھنا ہوگا اور رفتار صرف اس چیز سے کرنا ہوگا جو اللہ تعالی غیب سے عطا کرے گا اللہ اللہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے مطلب اس طرح میں پڑھوں ہوں یا تھوڑا تیز یا تھوڑا سا آہستہ اچھا. آپ نے برج میں بند ہو کر روزہ پھر رکھ لیا تیسرے دن آپ نے پانی سے روزہ افطار کر لیا اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے غیب سے آنے والے تو عام کے منتظر ہو گئے عشاء کا وقت آ گیا کئی دن سے ایک کھیل پیٹ میں نہیں گئی تھی بھوک ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی لیکن حکم یہ تھا کہ وہ چیز کھاؤ وہ چیز کھاؤ گے جو غیر سے آئے گی آپ بار بار دروازے کی طرف دیکھتے کہ شاید کوئی دستک ہو شاید دروازہ خود بخود کھل جائے شاید کوئی فرشتہ آسمان سے اترے لیکن کچھ ہی بھی نہ ہوا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد خالی پیٹ میں آگے لگنے لگی آپ گھبرا کر اٹھے اور نیت باندھ لی کہ بھوک کی طرف سے دھیان ہٹ جائے گا لیکن بشری تقاضا غالب آتا گیا کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تو آپ لیٹ گئے بے قراری سے پہلو بدلنے لگے یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہی دیر میں روح کف سے سے پرواز کر جائے گی پھر آپ پر بے ہوشی تاریخ ہونے لگی نیم غشی کے عالم میں آپ نے استراری طور پر زمین پر ہاتھ مارا کچھ کنکریاں ہاتھ میں آئے آپ نے وہی, کن... وہی کنکر ہی منہ میں ڈال لے یہ کنکر آپ کے منہ میں جاتے ہی شیرینی میں تبدیل ہو گئے اللہ اللہ آپ نے گھبرا کر اس مٹھائی کو تھوک دیا کہ حکم تو یہ تھا کہ سے جو چیزیں کھانا خالی پیٹ میں پھر درد کا کا گولا سا اٹھا آپ نے پھر کچھ کنکر منہ اٹھائے اور منہ میں ڈالیے کنکر پھر شیرین میں مدر گئے اب آپ کو غیر کا مطلب غیب کا مطلب سمجھ میں آیا یہی تو عام غیب ہوگا آپ نے سوچا ان کنکڑوں سے اپنی بھوک مٹالی اگلے روز جب بابا فریدنی شکر گنج رحمت اللہ علیہ اپنے دربار مرشد میں حاضر ہے تو حضرت نے فرمایا بابا فرید الدین روزہ افطار کر لیا مطلب ایسے نصیب پائے بابا صاحب نے کہ ان کو اپنی شیخ بھی بابا کہا کرتے تھے روزہ تو افطار کر لیا لیکن یہ ماجرہ بھی پیش آیا آپ پر جو بھی کچھ گزری کہ سنائی اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور پھر اسی طرح اپنی نشانیت دکھاتا ہے وہ کنکر کرے تھے مگر جب تمہارے اونٹوں سے چھو جاتے تو اللہ کی قدرت سے اپنے خاصیت تبدیل کر کے شکر بن جاتے تھے حضرت قطب الدین مختار کا کی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آج سے تم گنج شکر ہوئے آپ یہ, یہ یاد رکھیے گا کہ یہ گنج شکر کیسے ہوئے ان کا نام گنج شکر کیسے پڑا تو یہ واقعہ یہ بھی ہاتھ ہے مختلف روایتیں ہیں بہرحال آپ کی زبان مبارک سے یہ خطاب آپ کے لیے نکلا تو اس کے بعد تمام لوگوں نے آپ کو گنج شکر کہنا شروع کر دیا اس لقب کے بارے میں چند روایتیں اور بھی بیان کی جاتی ہیں تو کا روزہ تو ان ریاضوں کا محضا تھا جن سے ابھی بابا فرید الدین کو گزرنا تھا دولت عرفان کے حصول کے لیے انہیں جن راستوں سے گزرنا تھا اس پر چلنے کی تیاری کی جا رہی تھی جب یقین ہو گیا کہ ان کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں تو مرشد نے بھری دھوپ میں انہیں اکیلا چھوڑ دیا کہ جس ہستی کی تمہیں تلاش ہے مشقت کے بغیر نہیں مل سکتی غزنی دروازے کے قریب جو برج انہیں رہائش کے لیے دیا گیا تھا نارے حق کی آوازوں سے گونجتے رہے راتیں وظیفوں میں اور دن چلوں میں بسر ہونے لگے نیند جاتی رہی بھو ختم ہو گئی ایک چکلا ختم ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا فراق یعنی جدائی کی آگ میں بدن جل رہا تھا مگر مگر حکم حضوری نہیں تھا مرشد کے قریب رہ کر بھی مشرق سے دور تھے کئی کئی وقت کے فاقوں کے بعد ایک آدھ لوکما منہ میں ڈال دیتے بدن سوکھ کر کانٹا بن گیا تھا حضرت اللہ اللہ یہ, یہ بات سننے کے جو میں کہنے لگا ہوں یہ بات ذریعہ طلب ہے یہ ذرا سنیں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے خلیفہ خواج حضرت قطب الدین مختہ رکاکی رحمت اللہ علیہ کے دہلی میں چھوڑا تھا وہ خود اجمیر کو مستقر بنا کر مسافران گم کردہ گم کردہ راہ کو سرات مستقیم پر لا رہے تھے اس وقت اب تک دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی تھی البتہ خط و کتابت ہوتی رہتی تھی اللہ اللہ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ ہر خط کو چومتے آنکھوں سے لگاتے بار بار پڑھتے اپنے مریدوں کو پڑھواتے لیکن نہ ملنے کا دکھ اپنی جگہ تھا یہ گستاخی کر نہیں سکتے تھے کہ بغیر ایزن یعنی اجازت ملاقات کے لیے اجمیر روانہ ہو جاتے 612 ہجری کا کوئی مبارک مہینہ تھا کہ خواجہ غریب ال رحمت اللہ علیہ نے انہیں خط لکھا خط آتے ہی رہتے تھے لیکن یہ خط سب سے انوکھا تھا عنایت کی بارش ہوئی تھی کرم نوازی کا بادل امٹ کر آیا تھا آپ نے لکھا تھا آپ وہاں سلامت رہیں انشاءاللہ شاء اللہ کچھ کے بعد یہ ارادت حضرت اللہ آپ کی طرف آنا ہے کرم کی بارش ہوئی تھی مگر ادھوری حضرت نے تو یہ لکھا ہی نہیں کہ کب, تش... کب, تش... کب تشریف فرما ہوں گے ٹاپک جناب حضرت بابو فریدین شکر گنج رحمت اللہ کے کی بکیا جو ہے وہ ٹاپک شروع کر دی ہم نے ابھی چلا کاٹ رہے عبادتیں کر رہے تو خواجہ خواجہ اپنے خلیف خاص خلیفہ اکبر جناب خواجہ قطب الدین مختار قاقی رحمۃ اللہ سے ملنے آتے ہیں اب اس سے ملنے میں راز کیا ہے یہاں پر جو ہے تو فریدین شکر گنج رحمتہ اللہ کا مقام مرتبہ ثابت ہوگا ٹھیک ہے کرم کی بارش ہوئی تھی مگر ادھوری حضرت نے تو یہ لکھا ہی نہیں کہ کب تشریف فرما ہوں گے یہ خوشی بھی تھی برسوں کے بعد تشریف آوری کا مجدہ سنایا اس نے وید پر ہی دل قربان تھا جھومتے جاتے تھے اور عبارت یعنی جو لکھا تھا کو بار بار پڑھتے جاتے تھے اس دن کے بعد سے آپ سراپہ انتظار بن گئے ہر وقت دروازے سے آنکھیں لگی رہتی کیا خبر کب میرا مقدر جاگ اٹھے کیا خبر کب ان کے قدموں کے پھول میری خانقاہ میں کھل جائے، کھل جائے کیا خبر میری آنکھوں کو روشنی مل جائے دن پر دن گزرتے جا رہے تھے بینائی آنکھوں میں کٹکنے لگی تھی ار آہٹ پر دل دھڑکتا تھا ہو جاتے کہ کبھی بے دہانی میں ایسا نہ ہو کہ وہ تشریف لے آئیں اور میں بیٹھا رہوں اللہ اللہ یہ محبت کی باتیں ہیں یش کی باتیں ذرا سنے ان کو اور تصور میں اپنے شیخ کا ذکر کریں اپنے شریف کا ضرور ذکر کیا کریں کہ کبھی آپ کبھی اس قسم کی قربت آپ کو نصیب ہو تو آپ نے کس طریقے سے ان کا دل جیتنا ہے اصل میں تصور کی جو دنیا ہوتی ہے نا یہ دل جیتنے کی دنیا ہوتی ہے ایک دن آپ اپنے خانقاہ میں سراب شوق بنے بیٹھے تھے کہ قدموں کی آہٹ ہوئی دیکھا کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خانقاہ میں داخل ہو رہے ہیں یا شیخ یا شیخ آپ کے منہ سے بھی اختیار نکلا اللہ اللہ اور دور کر قدموں سے لپٹ گئے آپ کی آمد دولت کون سے کم نہیں تھی عزت و احترام سے بٹھایا اور خود معدب ہو کر سامنے بیٹھ گئے یا خواجہ اجازت ہو تو سلطان شمس الدین التمش یعنی کے بادشاہ کو آپ کی آمد کی اطلاع دے دی جائے وہاں بیٹھے ہوئے چند مریدوں نے کہا نہیں ہم صرف قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے ہی ملنے آئے ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ شمس الدین التمش جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس لیے جب ایک جوان بچہ تھا ایک یتیم یسیئر تھا تو یہ جب خواجہ خواج کی محفل میں حاضر ہوا تھا تو خواجہ صاحب نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ کبھی ہندوستان کا حکمران بنے گا امید ہے جب میں خواجہ خواجہ گاہ کی سوانح بیان کروں گا تو اس وقت ان کا نام ضرور آئے گا جب آئے گا تو پھر میں آپ کو ضرور یاد کراؤں گا کہ یہاں پر یہ دیکھیں جناب بہرحال سے شروع تھی وہیں سے چلتے ہیں آجے. اچھا حضور با اختیار ہے فقیروں سے بادشاہوں کو کیا غرض آپ نے بادشاہ سے ملنے کی درخواست کو ذرا بھی درخور احتنام نہیں سمجھا مگر یہ اطلاع چھپنے والی نہیں تھی آنے واحد میں خبر پھیر گئی کہ حضرت خواج اجمیری رحم اللہ تشریف لائے ہیں بادشاہ تک بھی یہ خبر پہنچی اور کچھ ہی دیر میں اس کی سواری کا ہاتھی خانقاہ کے سامنے کھڑا جھوم رہا تھا التمش غلاموں کی طرح خانقاہ میں داخل ہوا یہ ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں گولڈن سکون یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں جو نصیب اوپر سے لکھوا کر آتے ہیں جن کے قدموں پہ بادشاہ جاتے ہیں بادشاہوں کے سر جو ہے پڑے ہوتے ہیں ان کے قدموں پہ اللہ اللہ اور آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اگر کرم گستری, گستری فرمائے تو میرے غریب خانے کو آپ اپنے قدموں سے آباد فرمائیں بادشاہ نے بسد انتصار فرمایا ہم اپنے قطب الدین کے یہاں قیام کریں گے آپ رحم اللہ نے جواب دیا بادشاہ کچھ دیر آپ کی خدمت میں حاضر رہا اور اب پھر اپنے لیے دعا کی التجا کر کے اٹھ گیا بادشاہ کے اٹھتے ہی خلق خدا کی بھیڑ لگ گئی ایک جہاں تھا کہ خواجہ بزرگ کی زیارت کے لیے عمر چلا آ رہا تھا غریب نواز غریبوں کے حق میں دعائیں کر رہے تھے چند روز گزرے تھے کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے ایک خیال آیا حضرت خواجہ نے فرمایا قطب الدین تم نے ایک خط میں اپنے مرید خاص کا ذکر کیا تھا وہ کہاں ہیں حضور وہ آپ سے ملنے ضرور آتا لیکن وہ چلے میں بیٹھا ہوا ہے اس لیے اسے معذور سمجھے اگر وہ نہیں آ سکتا تو ہم اس کے پاس چلتے ہیں خواجہ خواجہ کیا فرماتے ہیں کہ جناب ہم اس کے پاس چلتے ہیں اگر وہ یہاں پہ نہیں آ سکتا کیا نصیب ہے حضرت بابا فری شکر گنج رحمتہ اللہ علیہ کے تو ان کے دادا پیر ان کی طرف جانے پہ ہیں حضرت الدین دل دل میں بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی قسمت پر رش کر رہے تھے فرید کا مرتبہ تو دیکھو کہ سب لوگ خواجہ بزرگ سے ملنے آ رہے اور خواجہ بزرگ خواجہ خواج فرید سے ملنے جا رہے ہیں کیا یہ فرید الدین کی عظمت کی طرف واضح اشارہ نہیں جب یہ دونوں حضرات حجرے کی, حجرے کی طرف گئے اور حجرے کا دروازہ کھولا تو بابا فریدین الدین مرشد کے فرمان کے مطابق اضیفہ پڑنے میں مشغول تھے خواجہ دینا نے جواب ہیں یا پیر مرشد اب سنیں یہ وہ الفاظ ہیں تم نے ایسے شہباز کو قید رکھا ہے جو سوائے المنتہا کسی اور جگہ آشیانہ نہیں بناتا یہ فرید ایک ایسی شمع ہے جو ہر خانوں خانواد درویشاں کو منور کرے گا کب تک اس بیچارے کو مجاہدے میں بھلاو گے اللہ اللہ ایک بار پھر آپ کو بول ہے الفاظ تم تم نے ایسے شہباز یعنی ایگل باز جس کو کہتے ہیں کو قید کر رکھا ہے جو سوائے سدرت المنتہا کسی اور جگہ آشیانن نہیں بناتا ہے مقام ولایت میں جو اونچا مقام ہے نا اونچے سے اونچا مقام مراد حدرت المنتہا کا یہاں پر صرف لفظ یوز ہوا ہے نہ کہ یہاں پر کوئی گستاخ بیٹھا ہوگا پھر وہ کہیں گے آپ لوگ کس قسم کے الفاظ یوز کرتے ہیں الفاظ تو یوز ہوتے ہیں ان کے معنی پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ الفاظ یہاں پر کیوں یوز ہوئے اور اس سے مراد یہاں پر کیا ہے فرید ایک ایسی شمع ہے جو ہر خان واد کو روشن کرے گا کب تک اس بیچارے کو مجاہد میں گلاؤ گے حضرت نے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا فرید دیکھو تو کون آیا ہے تم سے ملنے حضرت مین چی رحمۃ اللہ اللہ اکبر تشریف لائے ہیں میرے مرشد آئے ہیں تمہارے مرشد کے مرشد بابا فرید نے تعظیم کے لیے اٹھنا چاہا لیکن کمزوری ایسی تھی کہ اٹھنا دو بار ہو گیا کئی مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن کھڑے نہ ہو سکے آخر زمین پر لیٹ گئے اور ہاتھ بڑھا کر اپنے مرشد کے قدم چھونے لگے پہلے حضرت خواجہ بزرگ کی کا مقام لیے تریکن کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میرے شیخ کے پہلے جو ہے نا ان کو سلام کرو ان کو جو ہے ان کی سلامی کے لیے پہلے آؤ لیکن باب فریق کہیں گے کہ نہ نا نہ نا نا میں تو اپنے شیخ کے لیے پہلے آؤں گا یہ ہے وہ مقام وہ مرتبہ وہ محبت کی باتیں حضرت الب الدین رحمت اللہ علیہ نے تین مرتبہ آپ کو ٹھوکا کہ پہلے میرے مرشد کی تعظیم بجا لیکن آپ اپنی محبت سے مجبور تھے پہلے اپنے مرشد کی تعظیم اور اس کے بعد خواجہ معین الدین کے خطموں کو بوسا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کو یاد پسند آئی یہ اگر آج سے کوئی آدمی کہ تو یہ کیسا آدمی ہے میرے ہوتے ہوئے میرے لیکن خواجہ صاحب کو یادہ بڑی بہت پسند آئی تھی اپنے مرید یہ کمالیت کا ثبوت ہے آؤ اسے کچھ عطا کریں اللہ اللہ حضرت آپ کی موجودگی میں میری کیا مجال کہ میں کچھ عطا کروں حضرت قطب الدین نے فرمایا حضرت محین الدین شیشی نے اللہ بابا فرید کا دایاں بازو تھام لیا اور حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ نے بایاں بازو دونوں کا سہارا ملا تو وہ ہمت کر کے اٹھ کھڑے ہوئے حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ دعا فرمائی اے اللہ رب العالمین ہمارے فرید کو قبول فرما اور رقم درویش کے مرتبے پر پہنچا غیب سے آواز آئی ہم نے فرید کو قبول کیا یہ وحید اثر ہوگا کیا ہوگا جناب وا دال سلطان الہ حضرت معین الدین چشت رحمۃ اللہ علیہ دعا سے ہو کر بابا فرید کو سینے سے لگایا سینے سے لے کے حضرت بابا فریق کو محسوس ہوا جیسے ان کا جسم تیز شوروں کی لپیٹ میں آگیا اب جو ہے نا فیوز ملتے جا رہے ہیں اللہ اللہ اور اس کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے سے تمام حجاب اٹھ گئی باطن ان کا روشن ہو گیا اور منزل عرفان میں داخل ہو گئی جن منازل کو حاصل کرنے کے لیے برسوں کے مجاہدات اور ریاضت بھی ناکافی رہتی ہے ایک نگاہ اتفاظ سے مل گئی اللہ اللہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں کو ہی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور کا. تو یہ نگاہیں ہوتی ہے اگر بابا فرید کی یہ ادا نہ ہوتی کہ اپنے مرشد کو پہلے اور اپنے مرشد کے مرشد کو بعد میں رکھتے اس کی ایک ادا نہیں تو خواجہ خواجہ کا دل جیت لیا تھا بہرحال چلتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین رحمت نے حضرت الد الدین بختار کاکر رحمت علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا اس میں اعظم جو, جو خواجگان چشق کے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے اس سے تلقین کرو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اعظم کی تلقین کی تو بابا فریق رحمت اللہ علیہ پر علم لدنی کا انکشاف ہوا سینے جو باطن کا علم ہوتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں اور تمام حجابات اٹھ گئے حجاب پردوں کو کہتے ہیں اس موقع پر مشایخ حضرات کی ایک بڑی تعداد موجود تھی خاجۂ خاجگان نے بابا فریق کو خلعت عطا فرمائی اور حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دستار اور دیگر لوازمات خلافت عطا فرما کر آپ کو مست خلافت پر متمکن کیا اب یہ راز کھلا کہ عزت الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر سے چل کر دہلی کیوں تشریف لائے تھے اب آپ تھے اور مرشد کی صحبتیں قرب محبت نوازشیں اور فیض جس سے ہم وقت مستفید کیا جا رہا تھا عزت نشینی کی عبادت کا طویل فراق مرشد کے امتحان سے گزر چکا اب وصال وصال تھا ابال ہی کہتے ہیں میلاپ کو ایک فراق جدائی کو, کو اپوزٹ ہے سلوک کی منزلوں سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے بعد اب آپ کو فیض رسانی کی تعلیم دی جا رہی تھی یہ سکھایا جا رہا تھا کہ خلق خدا کی دلگیری کس طرح کی جاتی ہے جو انعامات موثر ہوئے ہیں انہیں لٹایا کس طرح جاتا ہے مجلس عرفان میں اٹھا بیٹھا کس طرح جاتا ہے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں فیصلے کس طرح کیے جاتے ہیں یہ دیکھنا تھا کہ اتنی مصروفیات کے باوجود عبادت و ریاضت کے لیے کس طرح وقت نکالتے ہیں باب فرین جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں نا بیوراکریسی میں جب لوگ جاتے ہیں جو سیکرٹری ہوتے ہیں بڑے بڑے بیس بائیس گریڈ کے آفیسر ہوتے ہیں جب تک جب یہ آفیسر اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی تربیت ہوتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے بیٹھنا کس طرح ہے اٹھنا کس طرح ہے چلنا کس طرح ہے کھانا کس طرح ہے کس لیول کے آدمی کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے پاکستان میں یہ بیوروکریسی ہے نا تو ان کو بھی پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سول بیریسی میں کس طرح بات کرنی ہے ملٹری بیوراکریسی میں کس طرح بات کرتی ہے پالیٹیشین سے آپ نے کس طرح بات کرنی ہے تو یہ ساری باتیں یہ ساری باتیں ہیں نا اسی طرح اس دنیا کے بھی کچھ اپنے آداب ہیں کچھ اصول ہیں کچھ لوازمات ہیں بابا فریجین شکر گنج رحمۃ ان منازل کو بڑی کامیابی سے طے کر رہے تھے مرشق کے سامنے ادب سے روزانو بیٹھنا کوئی ان سے سیکھتا بات کرتے تو منہ سے پھول جڑتے تھے مجلس سے حکمت ہوتی تو علم کے موتی رولتے خلق خدا کی دلگیری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے مشاعر کو جھرمٹ ہوتا تو روشنی بن کر چمکتے امرا سے کنارہ کش رہنا ممرامین امیر لوگ ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی عبادت ریاضت اور سیاحت اب بھی مشغلۂ خاص تھا ہندوستان کے مختلف شہروں میں تشریف لے جاتے وہاں کے علماء سے ملاقاتیں کرتے وعض و تبلیغ میں دن گزارتے چلکشی آپ شوق جہاں مناسب مکان دیکھتے چلے کھینچتے اور فیوز و برکات سمیرتے حضرت مرشد یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ موریر خاص کسی منزل پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا ہے جب پرواز کی قوت ابھی باقی ہے اور یہ دیکھ کر خوش ہو رہے خواجہ خواجگان نے درست کہا تھا فرید تو واقعی ایسا شاہباز ہے جو سجرۃ المنتحہ کے علاوہ کہیں اور آسیاں نہیں بناتا روز و شب کروٹیں بدلتے رہے وقت سر جکائے گزرتا رہا بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کو دہلی میں رہتے ہوئے 10 سال ہو گئے جناب دس سال ہو گئے ہم دس نمازیں پڑھتے ہیں پھر ہم آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے وہ آپ بزرگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی جوانیاں زندگی گزر جاتی ہیں سلوک کی منزلیں نہایت کامیابی سے طے کر رہے تھے مرشد کی نظر سے برابر کی نظر برابر آپ کی بات ان کیفیات پر لگی ہوئی تھی کثرت عبادات یعنی زیادتی عبادات اور کم خوراکی سے جب آپ میں مجزوبیت جو ازخرفتہ لوگ ہوتے ہیں کہ آثار پیدا ہونے لگے تو اس کے دفاع کے مرشد نے ضروری سمجھا کہ وہ انہیں شادی کا مشورہ دیں از خود رفتہ لوگ ہو جاتے ہیں مجذوب ہو جاتے ہیں جو اپنے حال میں مست ہو جاتے ہیں دین و دنیا سے بالکل یہ اثرات ہوتے ہیں کبھی آتے ہیں کبھی آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں انشاءاللہ یہ مسئلے حد بھی پوشیتے کہ آپ کی مانوی اور روحانی اولاد کے ساتھ سلبی اولاد بھی دنیا کی زینت بنے اللہ اللہ کیا بات ہے فرید جب بھی تم سے شادی کی بات کی تم نے سر جا لیا مگر کبھی ہاں یا نام میں جواب نہیں دیا اور اب بھی سر جھکائے بیٹھے تھے جب بہت اثار بڑھا تو دبے لفظوں میں فرمایا پیر و مرشد شادی کرنے میں درویش کو کوئی آر نہیں مگر اندیشہ ہے کہ کہیں اولاد سعادت مندن نہیں نکلی تو روز قیامت اللہ کے سامنے ندامت ہوگی دس سال تو جناب عبادات اور دنیا کی سیاحت یعنی چھتیس سال کی عمر میں جب واپس آتے ہیں تو پھر اپنے شیخ کے پاس بھی دس سال گزارتے ہیں اور عبادتوں اور ریاضتوں میں صرف ٹھیک <coughs> ہے تو فورٹی سکس ایئر تو یہ ہو گئے زندگی کے سے پہلے <coughs> مرشد نے فرمایا تم روشن پہلو کو مد نظر کیوں نہیں رکھتے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ خیر کی توقع رکھے لیکن اس کے باوجود تمہارے دل میں دھڑکا ہے تو ہم تم سے ایک عہد کرتے ہیں کہ شہادت اولاد تمہاری اور جو شہادت نہ ہو وہ ہماری اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ اس کے بعد اللہ جانے اور ہم جانے اب تم شادی کی تیاری کرو فریدین فرید اس تقاضے کو ٹالتے رہے تھے لیکن اب مرشد کا حکم نظر انداز کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا اگر اب بھی وہ اس سوال کو ٹال جاتے تو گستاخی کے مرتکب ہوتے اور کچھ دن کے لیے کوٹوال والدہ کے پاس چلے گئے تاکہ انہیں مرشد کے حکم سے آگاہ کر سکے والدہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ جس راہ کے مسافر ہیں اپنی ذات کے لیے سوچنے کا موقع نہ مل سکے گا وہ تو مایوس ہو چلی تھی اندھیرے میں چراغ جلے تو اس روشنی میں وہ لڑکی ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوئی سوال کسی دنیا دار بیٹے کا نہیں تھا جس کے ساتھ کوئی بھی لڑکی نباہ کر سکتی تھی انہیں ایک ایسے شخص کے لیے بیوی درکار تھی جو اپنی خواہشات کو رضا اللہی کے سب کر چکا تھا ایسی لڑکی چاہیے تھی جو ان کے ساتھ راتوں کو کھڑی ہو کر عبادت کر سکے جو ان کے فاقوں میں ساتھ دے سکے جس کا خاندان عالی و نصب بھی ہو اور جو خود بھی عابد و زاہدہ ہو اللہ اللہ ہم آج کل کیسے لوگ ڈھونڈے جناب جو مالدار ہو جو آکسفرڈ کیمرہ سے پڑھی لکھی ہو جو تھوڑی ماڈرن ہو جو جاب وغیرہ کر سکے مطلب وغیرہ وغیرہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں اور یہاں پر دیکھیں جناب کیوں کہ میری جس کو جو میری بہو بن کے آئے وہ اعلیٰ نصبی ہو یعنی اصل والی ہو جو حلالی ہو اچھا جو راتوں کو کھڑی ہو کر میرے بیٹے کے ساتھ عبادت کر سکے جب اگر وہ فاقے ہوں تو ان کے ساتھ فاقوں میں بھی اس کا ساتھ دے سکے اور جو خود بھی عابد ہو مطلب عبادت کرنے کے گزار ہو باب فریض رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ میکہ یعنی می, میکا ہوتا ہے نا جو ان کو, و, و, والد صاحب کا جو گھر ہوتا ہے میکا ملتان میں تھا لڑکی کی تلاش کے انہوں نے ملتان کا رخ کیا رشتہ داروں کی مدد سے وہ جلدی محمد عظیم شاہ صدیقی اور ملتانی کے گھر پہنچ گئی بافرید فرید رحمت علیہ کے زوجہ بننے کا اعزاز قدرت نے ان کی بیٹی نجیب النساء کے نام لکھ دیا تھا یہ ذکر شاہ ملتانی کی ہمشیرہ تھی رشتہ پہنچے ہی منظور ہو گیا اور بی بی نجیب النساء آپ کے اوقت میں آ گئی فرید رحمت اللہ علیہ کی سسرال کے بہت سے لوگ ہانسی میں آباد تھے لہذا انہوں نے ملتان یا دہلی میں رہنے کے بجائے ہانسی میں مستقل رہائش کا فیصلہ کیا ممکن ہے اس فیصلے میں مرشد کا اشارہ خاص بھی شامل ہو اور وہ راہ سلوک کی آخری منزل یعنی لطیفہ نفس کے اجرا سے بھی گزر چکے تھے اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ وہ انہیں رشد و ہدایت کے فرائض انجام دینے کے لیے کسی مقام پر بھیجا جائے اب جب ایندھن جو ہوتا ہے نا سونے, سونے کا کنندن بن جاتے ہیں نا تو پھر تب ان کو مخلوق و خدا کیجیے تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا ہے آج کل تو ریون میں جی ہر آدمی منہ اٹھائے چلا ہوتا ہے جی ہم تبلیغ کرنے نکلے بھائی جی کہتے ہیں ہمارے ذمے ہی ہے کام تو بھائی آپ کے ذمے پہلے تو کچھ سیکھیں اس پہ عمل تو کریں دیکھیں یہ لوگ بھی تو تبلیغ ایسے کرتے ہیں جس سونے درنگ کے لوگوں کی باتیں ریونڈیو کو خدا تباہ و برباد کریں بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اچھا جناب مرشد کی جدائی کا صدمہ دہلی چھوڑنے ہلو میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو جی جی اچھا بتائیں اچھا اچھا کیا مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن اچھا مرشد کی جائی کا صدمہ دہلی چھوڑنے کا رنج راضی برضا ہو کر ہانسی میں مقیم ہوئے لوگ آپ کے حال سے بے خبر تھے ایک روز مولانا نور ترک کے واز میں جا نکلے مسجد میں ہزاروں کو مجمع تھا آپ بھی ایک طرف اپنی گدڑی سمیٹ کر بیٹھ گئے نفس کا حال دیکھے جناب خاموش بیٹھے ہوئے صاحب کرامت بزرگ بس خاموش بیٹھے ایک سائڈ پہ دوران آواز مولانا ترک کی نظر آپ پر پڑ گئی اور آپ پہچانے گئے حضرت نور ترک نے واز روک کر آپ کا استقبال کیا آج ایک عالم میں متبہر واقف رموز ولی دوران تشریف لا کر ہمیں عزت بخشی ہے اللہ اللہ, اللہ, اللہ با فریجین شکر گنج ہمارے درمیان بیٹھے ہیں جن لوگوں نے آپ کا نام سن رکھا تھا ملاقات کے لیے آگے بڑھنے لگے جو نا تھے گردنے اٹھا کر دیکھنے لگے کہ کون بزرگ ہے جس کا اس میں گرامی حضرت نور ترک نے جتنی عقیدت سے لیا ہے شمع ولایت روشن ہی اس لیے ہوتی ہے کہ جہاں میں اجالا کر دے جہاں اندھیرا دیکھے وہاں روشنی کا اہتمام کر لے جو حاجت من اس کے پاس آئی اس کی حاجت روا کرے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ ایک شمع ان کے شہر میں روشن ہو گئی ہے تو اپنے اپنے اندھیرے روشنی میں تبدیل کرنے ان کے پاس پہنچنے لگے مسائل یعنی مصیبتوں میں گھرے انسان تسلی کے دو بول سننے کے مشتاق رہنے لگے آپ کی خانقان مرجۂ خلائق بن گئی خدمت خلق کے بعد آپ کا سارا وقت عبادت میں گزرتا شب بیداریوں کے چراغ جلتے رہتے تلاوت قرآن پاک کی ہلاوت سے دل کو نرم کرتے رہتے بعض اوقات ہنسی سے لے جاتے جنگلوں اور غاروں میں چلہ کشی میں مشغول ہو جاتے ذرہ ذرہ اللہ اللہ کی آوازوں سے گونجنے لگتا آپ کے ان اشغال کی وجہ سے بعض لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ پر مجذوبیت کے اثرات ہیں حالانکہ ایسا نہیں تھا آپ مجزوبیت کے مرحلے سے نکل آئے تھے اور پورے ہوش و ہواز کے ساتھ اپنے زیر کے فالتہ کی پرورش کر رہے تھے پیر و مرشد کی یا ستاتی تو پیدل ہی دیلی کی طرف چل پڑتے کچھ دن آپ کے خان میں قیام کرتے علماء شیوخ سے ملاقات کرتے اور پھر ہانسی لوٹ آتے آپ کے پاس آنے والوں میں ضرورت مند بھی تھے اور عقیدت مند بھی ایسے بھی تو جو سب کچھ چھوڑ کر خان میں داخل ہوئے اور پھر یہی کی ہو کر رہ گئے بابا فروظین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی کشش نے پھر کبھی اٹھنے نہ دیا ایسے ہی فرزندان خاص میں حضرت شہز مال الدین ہانسی رحمت اللہ بھی تھے انتالیس سال کی عمر میں عہدے قزا کو ترک کر کے بابا جی عہدے قزا مطلب قزا ہوتے ہیں چیف جسٹس جو ہوتے ہیں اپنے وقت کے بابا جی سے ملاقات کو آئے اور پھر انہی کے ہو کر رہ گئے ان کے خلوص کو دیکھ کر بابا فرید نے ان کی تربیت شروع کر دی چاندی کو سونا اور سونے کو کندن منایا تو چار دانگ عالم میں حضرت جمال کی شہرت ہوگی بے شک اولیاء اللہ وہ ٹکسال ہوتے ہیں جن میں انسان ڈھلتے ہیں آپ کی گھریلو ذمہ داری میں ایک ذمہ داری کا اس وقت اضافہ ہو گیا جب آپ کی ہمشیرہ ہیرا سے آپ کے پاس تشریف لائیں ان کی شادی, ان کی شادی غوث پاک کے پوتے شیخ عبد الرحیم سے ہوئی تھی جو کہ مجزوب تھے جب حضرت حاضرہ اپنے بیٹے مخدوم علاؤ الدین علی احمد کو تربیت کے لیے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ با فرید کے نام تو سنو گے جو اندستان کے رہنے والے انہوں نے ضرورن سابر کلیر شریف میں ہے سابر الاودین کلیر رحمت اللہ علیہ وہ کون تھے جناب ان کے زندگی پہ کبھی سوانے پڑھوں گا چشتی سابری والیکم السلام اور چشتی نظامی تو چشتی سابری ان کے صحیح سے یہ کون ہیں یہ ہیں جناب آپ کی ہمشیرہ بی بی حاجرہ حرات سے, سے آپ کے حراس سے آپ بعد تشریف آئی ان کی شادی غوث پاک کے پوتے شیخ عبد الرحیم سے ہوئی تھی جو کے تھے حضرت حاضر نے اپنے بیٹے محدوم علی احمد کو تربیت کے لیے اپنے بھائی کے پاس چھڑنے آئی تھی ان کی عمر اس وقت آٹھ سال تھی یہی صاحبزادے بعد میں صابر کلیری کے نام سے مشہور ہوئے ان کی زندگی تو کوئی عجیب و غریب سی ہے کبھی ان سے بات کریں گے بی بی صاحبہ تو تشریف لے گئی اور مخدوم صاحب کی روحانی تربیت آپ کی ذمہ داری بن گئی مریدین کی تربیت کے ساتھ ساتھ مجزوب بانجے کی نگرانی بھی آپ کو کرنی پڑی تھی مزدو تھا پیدائشی ولی تھا وہ بچا تو۔ آپ کی اپنی کئی اولاد شیر خوارگی میں وفات پا چکی تھی مطلب بچپنے میں چھوٹی عمر میں ارلی چائلڈہڈ میں اس لیے بانجے میں اولاد کی شکل بھی دے گئے تھے جب کئی اولاد شیر خوارگی میں انتقال گر گئی تو آپ نے غریب گرانے کی خاتون سے شادی کر لی تاکہ اولاد سلبی کا حصول اور حیات ممکن ہو سکے ابھی شادی کے کچھ دن ہوئے تھے کہ آپ مرشد سے ملنے دہلی تشریف لے گئے وہ دہلی آتے ہی رہتے تھے لیکن اس مرتبہ عالم ہی دوسرا تھا حضرت قطب الدین مختار کی رحمۃ اللہ علیہ معمول سے زیادہ خوش نظر آ رہے تھے بافرید رحمتہ اللہ علیہ پر ان کی نوازشیں رہتی ہی تھی لیکن اس مرتبہ کیفیت ہی دوسری تھی خلوتی خلوت خلرت خلوت مین اکیلا پن ہی راز و نیاز ہو رہے تھے کب کب کی باتیں تھی جو اب ہو رہی تھی تین راتیں اور تین دن ان راز و نیاز میں گزر گئے بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے رخصت چاہی ہم تمہاری سماعت کو آزماتے رہے محفل سماعت منعقد ہی نہیں ہوئی حضرت مختار کاکی علیہ نے فرمایا آپ کے ارشادات میں اتنے وجد آمیز سے خیال ہی نہیں آیا فقرا کیا کہیں گے کہ فرید آ کر چلے گیا اور سما کی محفل تک منعقد نہ ہوئی آپ کا حکم ہے تو ایک شب اور رک جاتا ہوں اس رات محفل سما ہوئی نہایت مخصوص لوگ خانقاہ میں موجود تھے مخصوص بہت خاص لوگ محفل سما کا انداز بھی آج نرالا تھا جزبی میں بار بار بافرید با رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کرتے تھے اس سے پہلے آپ پر صرف وجہ تاری ہوتا تھا مگر آج آنسو بھی روا تھے اہل محفل اس بدلی ہوئی کیفیت کو صرف دیکھ رہے تھے سمجھ کوئی نہیں رہا تھا محفل سما کے بعد بافرید نے پھر اجازت چاہیے محفل سما کا بہانہ تھا وہ بھی ہو چکی لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس مرتبہ مرشد کو اجازت میں دینے میں تعمل ہو رہا ہے آج نہیں کل جانا مرشد نے فرمایا میں جانتا ہوں آپ ودانہ کے کی میں ہانسی جانے پر مجبور کر رہی ہے اور تم ضرور جاؤ گے تقدیر الہی کچھ اس طرح ہے کہ میرے آخری سفر کے وقت تم موجود نہ رہو اپنے شیخ کے وصال کے وقت بھی غیر حاضر تھا تمہاری امانتیں کاضی حمید الدین ناگوری کے سفر کر جاؤں گا اللہ اللہ پانچویں روز آکر لے جانا لوگ کہتے ہیں جی کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا حضور کے غلاموں کا حال دیکھے با فرید رحمت اللہ کے دل میں ملال نے جگہ بنائی مرشد کی باتوں سے کچھ اور گمان ہوتا تھا لیکن استقامت ادھر بھی تھی ادھر بھی آپ نے بہت کچھ سمجھنے کے بعد بھی سفر نہ ٹالا مرشد نے اب روکنا مناسب نس جانا تقدیر الہی پر دونوں بزرگ شاکر تھے دوسرے دن بہت سی وصیتوں کے بعد مرشد نے مرید کو الوداع جہاں میں میرے رفیق ہو پیر کیا کہہ رہے ہیں اپنے مرید کو مقام دراصل تمہارا مقام ہے میں تمہاری امانت قاضی حمید الدین ناگوری کو دے جاؤں گا حضرت با شکر گنج رحمت اللہ آپ سے رخصت ہو کر ہانسی پہنچ گئے یہاں مشتقان دیپ بے چینی سے منتظر تھے خصوصا سرہنگے مجذوب آپ کے فرق میں تڑپ رہا تھا یہ ایک مجذوب تھا جو آپ, کے عشق جو آپ کو عشق کی حد تک چاہتا تھا ایک مزدوب شخص ہوتا ہے جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی جس کو گرمی سردی کھانے پینے آل اولاد کسی کی پرواہ نہیں ہوتی اس مرتبہ مطلب آپ ضرورت سے زیادہ دہلی میں رہ لیے تھے لہذا سرہنگا ہانسی کی سڑکوں پر بےتابانہ دوڑ دوڑ, دوڑ دوڑ کر آپ کو تلاش کرتا پھر رہا تھا جیسے ہی اس نے سنا حضرت تشریف لہیں وہ خانقاہ کی طرف دوڑا حضرت ہانسی کو دہلی بنا لے کیوں بار بار فراق کی آگ میں جلاتے رہتے ہیں فراغ جزائی کو کہتے ہیں شاید ایسا ہو وہ جلد فراق ہی وصال بننے والا ہے آپ نے فرمایا اور سرنگا خوشی سے ناچنے لگا چند یوم ہی گزرے تھے کہ چودہ اور پندرہ ربیلاول کی درمیانی شب میں جب آپ کچھ دیر کے لیے بستر پر دراز ہوئے تو آنکھوں میں نیند اور نیند میں خواب نے جگہ بنا لی چودہ اور پندرہ ربیع کی درمیانی شب حضرت مختار احمد اللہ عالم خواب میں تشریف لائے اور بابا فرید کو دہلی پہنچنے کا حکم صدر فرمایا رات کے پچھلے پہر آنکھ کھلی تو ذہن میں خواب تازہ تھا حاضری کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے اتنی جلدی یاد آوری کا کوئی سبب ضرور ہے آپ کو دہلی میں گزرے ہوئے شب و روز یاد آنے لگے مرشد کا یہ کہنا یاد آنے لگا کہ تمہاری امانت حمید الدین ناگوری کے سپرد کر جاؤں گا انہیں کہاں جانا تھا اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ مرشید کا وشال ہو چکا اللہ آپ اسی وقت بستر سے اٹھے اور رخت سفر باندھنے میں مصروف ہو گئے اہلیہ محترمہ آپ کی بیتابی کو بغور دیکھ رہی تھی یا حضرت کہاں کا ارادہ ہے اہلیہ نے دریافت فرمایا مجھے دہلی جانا ہے مگر دہلی سے تو آپ کو تشریف لائے ہفتہ بھی نہیں ہوا ہاں مگر مجھے بھی جانا ہے پیر مرشد میرے منظر ہیں حضرت فرید الدین رحمتہ اللہ علیہ نے ایک میں وارفتگی میں دیواب دیا آپ کے لہجے میں اتنا یقین اور کسی حد تک دکھ تھا دکھ تھا کہ اہلیہ کو کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہ ہو سکے با فرید رحمت اللہ نے دن نکلنے کا انتظار بھی نہیں کیا اور فوراً آزم میں دہلی ہوئے دہلی پہنچتے پہنچے تین دن لگ گئے چوتھے دن آپ وارد ہوئے تو دنیا بدل چکی تھی روشنی تھی مگر اندھیرے سے کم نہیں تھی شہر میں داخل ہوتے ہی احساس ہونے لگا کہ کوئی سانحہ ہوا ہے خانقاہ تک پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ آفتاب ولایت غروب ہو چکا ہاں لڑکھڑاتے قدموں سے مرشد کی آخری آرام پر پہنچے سطح زمین پر کچھ پتھر رکھ کر قبرستان قبر کو نشان بنا دیا گیا تھا دراصل مختار قافر رحمت اللہ علیہ وسیع فرمائی تھی کہ کو... قبر کو سطح زمین کے برابر ہر کو دیکھتے ہی ضبط کا بندن ٹوٹ گیا آپ بے اختیار زمین سے لپٹ گئے آنکھوں سے آنسوں کا سیل جاری سیلاب جاری گیا آپ کے ساتھ گئے ہوئے ساتھیوں نے آپ کو سہارا دے کر اٹھایا اگلے روز حمید الدین ناگوری آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں وہ خرقہ پیش کیا جو سلطان الہندر خواجہ خواجگاں خواجہ من شی رحمۃ اللہ علیہ زیب تن فرمایا کرتے تھے اور بعد ازاں حضرت مختار کا پسینے سے محتر ہوتا رہا تھا اور اب بابا فریدین شکر گنج رحمۃ اللہ کو منتقل ہو رہا تھا حضرت کی وسیع تھی کہ آپ جو تشویف لائے تھے خرقۂ چشتیہ اور دیگر تبرکات جن میں نالین اصا اور مسلح شامل ہیں آپ کے حوالے کر دیے جائیں حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بابا فریدین رحمۃ اللہ نے تمام تبرکات کو آنکھوں سے لائے خرقۂ تن فرمایا دوگانا نوین نماز ادا کیا اور اس میں سند پر تشریف فرما ہوئے جس پر اپنی ظاہری حیات میں حضرت خطب الدین کا کاکر رحمۃ اللہ تشریف فرما ہوتے تھے آپ کے سماعت میں بے اختیار اپنے مرشق کے الفاظ گونجے میرا مقام دراصل تمہارا ہی مقام ہے آپ رکت آمید آواز میں حاضرین سے مخاطب ہوئے میں حضرت خطب الدین بختار کاکر کا رحمۃ اللہ علیہ کا ادنا کیا ہوں غلام ہوں انہوں نے میرے سپرد ایک گرام بہا امانت اور ذمہ داری کی ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں اس بارے گراں یعنی اس بھاری بوجھ کا مطلب اٹھانے کا متحمل ہو سکوں اور حضرت کی روایات کو زندہ رکھ سکوں لوگوں نے بجا طور پر یہ سمجھا کہ میں اس مسند پر بیٹھنے کا آپ سے زیادہ اہل کون ہوگا اور اب آپ ہی اس مسند پر تشریف فرما رہیں گے اگر کچھ اور خلفاء اس مسند کے متمنی ہوں گے بھی تو مطمئن مو ہو گئے ہوں گے تین دن خیریت سے گزر کے چوتھے دن آپ جماعت نماز جمعہ کے لیے نکلے تو کہیں سے سرنگا مسجود سامنے آ گیا وہ آپ کی تلاش میں ہانسی سے دہلی پہنچ گیا مسجد آگے بڑھا اور آپ کے قدموں سے لپٹ گیا ہانسی میں آسانی سے زیارت ہو جاتی تھی یہاں تو ملنا بھی دشوار ہو گیا اس مذوب کی یاد اور فریاد نے جانے کیا اثر تھی کہ آپ نے اسی دن ہانسی واپس جانے کا اعلان کر دیا ہر چند سب نے درخواست کی کہ مست کو خالی چھوڑ کر نہ جائیں لیکن آپ تہیا کر چکے تھے فقیر ایک ہی جگہ محدود نہیں ہوتا پھر یہ مستعط خالی نہیں ہے میں آتا جاتا رہوں گا آپ نے فرمایا اور ہانسی روانہ ہو گئے اب آپ کا قیام دونوں جگہوں پر تھا کبھی دہلی آ جاتے کبھی ہانسی میں قیام فرماتے دوسری شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ آپ مینسی رحمت اللہ کے مزاج کی زیارت کے لیے اجمی تشریف لے گئے آپ نے کے پاس جو صاحب مزاج کی قبر مبارک کی طرف جاتا تھا چل کھینچا اور فقیرات تھی آپ قرآن پاک میں مشغول تھے چند پارے جب پندرہ باریک ختم کر لی تو قبر مبارک سے آواز ہے کہ فلاں لفظ پڑھنے سے رہ گیا ہے لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی روحیں مر چکی ہے جناب کیا آواز ہے کہ فلاں لفظ رہ گیا ہے آپ کی روح سرسار ہو گیا من مت لئے توجہ سے مجھے سن رہے ہیں حضوری قبول ہو گئے بدن پر لرزہ و ہو گئے اسی سرشاری کے عالم میں اس جگہ سے قرآن کو دوہرایا جہاں سے ٹوکا گیا تھا جب یہ غلطی دور ہو گئی تو پھر آواز ہاں اب ٹھیک ہے مزار شریف پر جس کرم نوازی کا مظاہرہ ہوا تھا اس کا خیال کر کے اپنے مرشت مختار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ جو اس تعلق کا واسطہ بنے تھے اسی عالم میں دیوانگی ملب اس سے عالمی دیوانگی میں آپ ہانسی جانے کے بجائے دہلی کی طرف روانہ ہو گئے دہلی پہنچتے یا آپ مرشد مرکز پر تشریف لے گئے دل کو ایک دھچکا سا لگا نہ قبر ہے نہ کوئی نشان باہر سے آنے والوں کو کیا علم ہوگا کہ اس خار تلے کون سا آفتاب میں معرفت محب خواب ہے کچھ زمانہ گزرے گا کہ اس ہموار سطح سے واقفیت رکھنے والے تک دنیا میں نہیں رہیں گے مسئلہ یہ تھااری رحمت اللہ علیہ نے وسیعت کی تھی ان کی قبر زمین کی سطح کے برابر رکھی جائے اس صورتحال سے آپ بہت بے ہوئے گریہ گریزاری کے ساتھ مرشد سے درخواست کی وہ قبر کو بلند کرنے کی اجازت مرحمت فرما دے بلاخر خواب میں انہیں اشارہ مل گیا کہ مرکب پر مٹی ڈال کر اسے بلند کر دیں دوسرے دن لوگ یہ کر حیران رہ گئے بابا جی اپنی کمر پر مٹی دھوٹ کر لا رہے ہیں اور مرکب پر ڈال رہے ہیں دوسرے لوگوں نے آپ کا ہاتھ بٹانا چاہیے آپ نے انہیں منع فرما دی دن بھر وہ مٹی لا لا کر رہے شام کے قریب کہیں جا کر یہ کام مکمل ہوا آپ نے سوچا اگلے روز آ کر اس مٹی کو برابر کر کے کوہان نما قبر کی شکل دے دیں گے جیسے کہ قبریں بنتی ہیں دوسرا دن ہوا تو اس کی نوبت ہی نہ آئی کیونکہ اسی رات خواب میں دیکھا کہ تاکید کی جا رہی ہے قبر کا نشان تو بن گیا اب اسے اسی طرح ہموار رہنے دیں آپ جب مجبور ہو گئے اور کو اسی طرح چھوڑنا پڑا ازاں بزرگا نے اس پر ایک صاحبہ تعمیر کرا دیا تاکہ باد و باران سے متاثر نہ ہو اس کام کی تکمیل کے بعد آپ نے چند روز دہلی میں قیام کیا اور پھر ہانسی کی طرف روانہ ہوں گے سرنگے مزدور فراق کی آگ ان جدائی کی آگ میں جل رہا تھا آپ کو دیکھتے ہی قدموں سے لپٹ گیا اگر آ... اب اگر آپ کہیں گئے تو اکیلے نہیں جانے دوں گا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا ہوگا مزدور نے دیکھا کہا دیکھو سرنگی تقدیر کیا دکھاتی ہے وہ تو دکھائے گی اسے تو دکھانا ہے ہمیں تو ساتھ جانا ہے مزوب نے کہا اور اپنے مخصوص انداز میں رکس کرنے لگا اس کو جاری رکھوں کہ یہیں پہ سلسلہ منقطع کر دوں باقی کل پڑھے آپ کیا کہتے ہیں آپ اس کو سنیں گے اور مطلب پڑھوں یا باقی کل کھانسی کے آسمان پر گہرا اندھیرا چھایا تھا آگے بڑھ رہی تھی بابا فرید الدین شکر گنج رحمتہ اللہ علیہ وظاہب سے نمٹ کر کچھ دیر کے لیے زمین پر بچھے بستر پر لیٹے ہی تھے کہ اٹھ کر بیٹھ گئی یہ پڑھ پڑھ کے انسان جو ہوتا ہے نا تو حالت ہی انسان غیر ہو جاتی ہے کتنے عرصے سے انسان میں جب دھول پڑ جاتی ہے نا تو یہ چیزیں میں پڑھ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ سم ٹائم کو نہیں ہوتا میں پڑھتا ہوں پہنچنے کے منتظر تھے فکرا کا تو ہر کام اللہ کی رضا سے ہوتا ہے عالم کشف میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک ویران مقام پر موجود دیکھا تھا اس سے یہی نتیجہ نکلتا تھا کہ وہ جس مقصد سے ہانسی اپنے آپ کو ایک ویران مقام پر اپنے جس مقصد سے ہانسی میں قیام پذیر ہوئے تھے اس کی تکمیل ہو چکی تھی اب انہیں کسی اور مقام پر روانہ کیا جا رہا ہے یہ مقام دہلی بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ویرانہ نہیں تھا ملتان بھی نہیں ہو سکتا وہاں تبلیغ کرنے والے پہلے سے موجود تھے حضرت مرشد کی وصال کے بعد دہلی کی کشش بھی ختم ہو گئی تھی وہاں کئی چراغ پہلے ہی روشن تھے آپ سر جھکا کر بیٹھ کے پھر کچھ سوچ کر طرح شادہ ہو گئے ہانسی میں تبلیغ کا کام مکمل ہو گیا حضرت جمال ہانسی کی صورت میں ایک ایسا خلیفہ میسر آ گیا جو میرے بعد میرے سلسلہ پر کاربن رہے گا اور ایک اور خلیفہ منتخب الدین زرعی بخش کو دکان بیچ چکا ہوں اور وہاں اپنے کام میں مصروف ہے اب اگر میں ہانسی سے چلے بھی جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ خیال آتے ہی آپ نے اطمینان کا سانس سے لیا اور تجدید کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس وقت آپ کو پورا گھر جاگ رہا تھا آپ کی دونوں ازواج اور کمسن بچے تحجد کے لیے اٹھ گئے تھے کیا ہو گئے تھے جناب ان کی بیویاں اور ان کے بچے بھی تحجد کے لیے اٹھ گئے تھے اللہ اللہ آپ کے بھانجے حضرت علی احمد صابر کلیری اپنے حجرے میں نماز ادا کر رہے تھے نماز فجر اللہ نماز فجر اس تک اس مقدر گرانے میں درود و سلام کی آوازیں گونجتی رہی نماز فجر کے بعد آپ نے اپنے خلیف خاص حضرت جمال کو طلب کر لیا ہم نے حکم خداوندی سے ہانسی میں بارہ سال گزارے اور ابھی اسی حکم سے یہاں سے جانے کا ارادہ کر رہے ہیں یا مرشد حکم خداوندی سے کون سرطابی کر سکتا ہے آپ کی جدائی میرے لیے رنج کا باعث ہوگی لیکن آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم ہے مجھے تم سے یہی امید تھی اب میری مسند پر تم بیٹھو گے خلافت کا اندراج بھی تمہارے پاس ہوگا میں جسے جس خلافت دوں گا وہ تمہارے پاس آ کر اندراج کرائے گا تاکہ یہ نام تاریخ میں محفوظ ہو جائے اور تمہاری جو اہمیت میری نظروں اللہ اللہ میری نظروں میں ہے دوسرے بھی اسے محسوس کرتے رہیں غلام اس کا حکم بجا لانے کا پابند ہے حضرت جمال نے کہا پھر کچھ دیر کے توقف کے بعد پوچھا آپ کے قدموں سے اب کون سے علاقہ مگانے والا ہے کیا دہلی کا ارادہ ہے دہلی دارالحکومت ہے لشکر کشیوں کے زور رہتے ہیں فقیروں کے بادشاہوں سے ملنا پڑتا ہے ہم سکون کی تلاش میں گھر سے نکل رہے ہیں حضرت جمال کو اس سے آگے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوئی بس معلوم ہو کہ ارادہ دہلی کا نہیں ہے حضرت کے قدم جہاں ٹھہریں گے خود بخود معلوم ہو جائے گا دن کے نکلنے کے ساتھ ہی یہ روح فرساں خبر پورے شہر میں پھیل گئی جس چنتا تھا کہ افسوس ملتا تھا شہر کی رونق شہر کے کی برکت رخصت ہو رہی تھی خانقاہ کے سامنے ہجوم جمع ہو چکا تھا آہو اور آہو اور سسکیوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا حقیقت پسندوں نے آپ کو روٹنے کی بہت کوشش کی لیکن آپ کا فیصلہ تقدیر کی طرح اٹل تھا جب حضرت بابا فرید الدین سکر گنج رحمت لال سفر کے لئے گامزن ہوئے تو ان کے کافلے میں کم بچوں کے علاوہ چھوٹے بھائی ذیو الدین متوکل بھانجے علی احمد صابر اچھا چھوٹے بھائی نجیب الدین متوقع مند تھے سرہنگا مزدور تو آپ کا آرش زار تھا اس سفر میں کیوں پیچھے رہتا سامان اٹھائے سب سے آگے آگے تھا سامان ہی کیا ایک ٹرنک تھا مطلب ایک جو باکس ہوتا ہے ایک بستر تھا ایک چولہا دنیاوی ضرورتیں سر پیٹ رہی تھی, رہی تھی کیسے بھی لوگ ہیں جنہیں خریدا نہیں جا سکتا ابلی ہوئی ترکاری جن کی غذا پیمند لگی گدڑیاں جن کا لباس اللہ اللہ گھاٹیاں اور جنگل جن کی شارائیں نہ سواری نہ منزل نماز کا وقت ہوا جنگل میں نماز ہو گئی رات پڑی ضرورت پڑی ضرورت ضرور مگر شیباری میں گزر گئی کسی درخ کے سائے کے تلے کچھ دیر آرام کر لیا پھر آگے بڑھ گئے کیا ہو گئے جناب بڑھ گئے آج کل کے ریونڈی اور وادی بھی کہیں گے کہ جی وہ بھی بڑے بڑے, بڑے بزرگ ہیں جناب علیہ اللہ علیہ سے مرادی بکولوں کے اور بقول وادیوں کے یہ لوگ ہیں یہ لوگ کہاں سے آئے گئے یہ لوگ تو یہ ہیں کہ جن کی ابلی ہوئی ترکاری جن کی غذا ہو پیون لگی گجڑیاں جن کا لباس ہو جن گھاٹیاں مطلب یہ جی پہاڑیاں جنگل جن کی شہرائیں نہ سواری نہ منزل نماز کا وقت ہو جنگل میں ہو گئی رات پڑی ضرور مگر شب بیداری میں گزر گئی کسی درخ کے سائے تلے کچھ دیر آرام کر لیا پھر آگے بڑھ گئے آپ سب لوگ آنکھیں بند کر کے اپنے شیخ کو توجہ رکھیں ذکر اللہ ساتھ کرتے کرتے جائیں پھر اس سننے کا سننے کو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے ایسے اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر سننے کا ان کے سوانے اور مبارک سننے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے جب آپ لوگ ساتھ بیٹھے اور آنکھیں آپ کی بند ہو اپنی توجہ کر کے ذکر اللہ بھی ساتھ کرتے رہیں پھر دیکھیں کہ کیسا انسان کو فیض ملتا ہے سب صبر اور رضا کے پیکر تھے راضی برضا ہوتے ہیں ارباب کنات. وہ اپنا بھرم دست طلب سے نہیں کھوتے رام نے توکل کیے خوبی ہے کہ اس میں پیون تو ہو سکتے ہیں دبے نہیں ہوتے شاہر نے بہت خوب کہا تھا اور انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا سب صبر و رضا کے پیکر تھے راضی برضا تھے سختیاں جھیل کے رہے سفر کٹتا رہا راستے کی سمت کو دیکھتے ہوئے سب کو یہ خیال ہو رہا تھا کہ شاید آپ کا ارادہ کوٹھوال جانے کا ہے جہاں آپ پیدا ہوئے تھے اجہاں آپ کا بچپن گزرا تھا جب جو لیکن جو اللہ کی محبت میں سرشار ہوں اسے وطن کی محبت سے کیا سروکار ابھی کوٹوال سے دور تھا کہ ایک فصیل نظر آئی دن کا وقت تھا شہر کے دروازے کھلے ہوئے تھے قافلہ شہر میں داخل ہوا تو شہر کی آبادی پر نظر پڑی اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں مسلمان بھی ہیں مگر ہندوؤں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے یہ کون سا شہر ہے اس کا نام مقامی زبان میں اجودھن ہے کیا نام ہے جناب اجودھن نام سے تو ظاہر ہوتا تھا کہ یہ ہندوؤں کا شہر ہے لیکن حاکم مسلمان ہے جس کو آج کل پاک پتن شریف کہا جاتا ہے مسلمان بھی وہ بس براہ نام ہندو آبادی کا طلباء اس لیے رسم و رواج ہندوانہ ہے یہ سب باتیں شہر میں چل چل کر معلوم ہو گئی تبلیغ دین کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا تھا آپ نے عجودن میں رہنے کا ارادہ کر لیا ہم یہی قیام کریں گے یہاں تو دوہارا طرف آبادی ہے ہم ٹھہریں گے کہاں آبادی سے دور ایک ایسے ویرانے میں جہاں میں کشک کی حالت میں پہنچا تھا آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر شہر سے باہر نکلے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا قریب ہی ایک شکستہ اور غیر آباد مسجد تھی برسوں بعد اس مسجد میں آزان کی آواز گونجی اور نماز با جماعت ادا کی گئی دیکھتے ہی دیکھتے مٹی اور گارے کی چھوٹی چھوٹی کوٹیاں بن گئی پانچوں وقت آزان کی آواز گونجنے لگی تو آبادی سے کچھ لوگ اس انقلاب کو دیکھنے بھی آئے دیکھا کہ فقیروں کے ایک جماعت کھلے آسمان تلے بے اور مددگار موجود ہیں کچھ لوگ ان فقیروں کے پاس آ کر بیٹھے آفرین ہیں ان کی بیویوں پر آفرین ہے ان کی بیویوں پر اور ان کے ان بچوں پر جو راضی برضا ہے جناب جو راضی رضا ہیں ایسی مطلب نصیب ایسی اولاد اور ایسی آ... کے سفر جو حیات جو ہوتی ہے تو بس جو نصیب والے لوگ ہیں نا سو بھی نصیب والے ہیں اچھا جناب بہارو مددگار موجود ہیں کچھ لوگ ان فقیروں کے پاس آ کر بیٹھ گئی کچھ لوگوں نے آپ کا نام سنا ہوا بھی تھا وہ یہاں سے اٹھ کر گئے اور شہر میں جا کر ذکر کیا مسلمان آبادی نے اسے برکت تصور کی جبکہ ہندو آبادی میں تشویش تھی لہر دوڑ گئی اللہ اللہ آبادی میں کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جن پر آپ کی تبلیغ کا بوجھ جلد اثر ہوا اور وہ سیران مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے لگے شہر جا کر بھی اور بابا جی کی تعریفیں کرنے لگے یہ خبریں ہاکی میں عجودن تک پہنچ گئی لیکن وہ ابھی تک آپ کی موجودگی کو خطرہ نہیں سمجھ رہا تھا اس سے خیال تھا کہ رستے بستے جو ہیں کچھ دن ٹھہریں گے پھر آگے بڑھ جائیں گے اور جب وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تو ہم انہیں کیوں چھیڑے جب آپ کا چرچا بڑا تو کچھ اہل سرت حضرات آپ کی اہل سرت یعنی مالدار لوگ حضرات آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور جب ان کی مفلسی اور درویشی کا حال دیکھا تو آپ کی مدد کرنی چاہیے ان لوگوں کی درخواست آپ نے قبول تو کرنی لیکن صرف اس حد تک کہ درویشوں کی سانس کا تسلسل جو ہے برقرار رہے اس امداد کو آپ نے غیر کی امداد تصور کی اور بے نیازی سے عبادت میں مصروف ہو گئے ایک روز آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے اپنی گدڑی گونت رہے تھے ایک ایک ہندو گوالن کا گزر ہوا وہ آپ کو دیکھ کر رک گئی اور غور سے آپ کی گدڑی کو سیتے ہوئے آپ کو گدڑی سیتے ہوئے دیکھنے لگی کھڑی کھڑی تھک جاؤ گی میں اگر کوئی ایسا انوکھا کام کر رہا ہوں جس میں تمہیں دلچسپی ہے تو بیٹھ کر آرام سے دیکھو وہ گوالن کہنے لگی آپ کون ہیں آپ نے کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں وہ تو ہم سب ہی ہیں میرا مطلب ہے آپ یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں یہی سوال تو میں تم سے کرتا ہوں تم روز اس طرف سے کیوں گزرتی ہو میں تو دودھ بیچنے جاتی ہوں دودھ نہ بیچوں تو کھاؤں با... کہاں سے جب دودھ بیچ لیتی ہوں جب دودھ بیچ لیتی ہوں تو پھر کیا کرتی ہوں پھر کیا کرنے بھگوان کا شکر ادا کرتی ہوں گھر میں بیٹھتی ہوں جس نے آپ... اپنے آپ کو بیچ دیا ہو وہ کیا بیچنے گھر سے نکلے میں یہاں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے جس نے ہمیں خرید لیا ہے وہ پالتا بھی ہے یہ ہوتا ہے توکل اللہ یہ نہیں کہ جناب جب عراق سے دھمکیاں صدام حسین سے دھمکیاں ملنے لگے تو پھر امریکہ جو بہادر کو جی مدد کے لیے وہاں حضرات پر اگارے کہ جناب آپ آجیں جائیں ہمیں تو صدام حسین سے خوف ہونے لگ گیا ہے یہاں پر جناب پھر وہ توکل اللہ یہ ہوتا ہے اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ جی جب تک عرب سے ڈالر نہیں آئیں گے تو ہماری مسجدیں کیسے بنیں گی پیچھے پاکستان میں ٹھیک ہے جب وہاں سے ریال نہیں آئیں گے تو وہاں پر کارپٹ کس طرح بیچیں گے ایئر کنڈیشن کس طرح لگیں گے اس طرح اللہ اور توقع یہ چیزیں توقل نہیں ہوتی یہ جو لو کہتے ہیں نا توقل اللہ توکل تو اللہ توکل تو اللّہ یہ کون سا توقل ہے یا کہنا کہنا صحیح اللہ کی جو بزرگوں کی جو ہے تو کپڑوں پہ اور دوسرا رسم پہ جو ہے بہتان اور ان سے استعانت پہ آپ لوگ یہ آیتیں لے آتے ہیں یہ تو وہ کر اگر مدد پھر اللہ سے مانگی تو پھر جیسی لوگوں جیسے مانگو انہوں نے وہ سیم پہ پورے طریقے سے عمل کر کے بتایا ہے یہ نہیں کہ زندہ اور مردہ زندہ اور مردہ کی تفصیل کس نے کی ہے کہ زندہ اور مردہ زندہ اور مردہ قرآن نے کیا ادیب سے کیے کس نے کیے اللہ اللہ اچھا اللہ اللہ جس نے ہمیں خرید لیا ہے وہ پالتا بھی ہے میں ایک پیالہ پیالہ دودھ روزانہ آپ کو دے جایا کروں گوالن نے کہا اور اپنا برتن اٹھا کر چل دی وہ آپ کے اخلاق سے اتنی متاثر ہو آپ کے پاس آ کر لے لگی ایک پیالہ دودھ آپ کے لیے لاتی کچھ دیر بیٹھتی آپ کی باتیں سنتی اور پھر اپنی راہ ہو لیتی آپ کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بابا جی کوئی نیک آدمی ہے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر جنگل میں بیٹھ گئے ہیں اللہ ان کی ضرور سنتا ہو گئی میرے لیے دعا کریں گے یا کوئی مشورہ دیں گے ایکڑوں بڑی پریشانی میں آئی اور اپنے حالات بیان کرنے لگی بابا جی میں پریشان ہوں آپ میرے لیے دعا کریں یا کوئی مشورہ دے خیریت تو ہے کیا بات ہے تم آج بڑی پریشان دکھائی دے رہی ہو یہاں سے کچھ فاصلے پر جوگی آ کٹہرے ہیں اس گوالن نے اپنی کہانی شروع کی وہ مجھ سے دودھ خرید لیتے ہیں وہ قیمت نہیں دیتے ہاں جی ہندوؤں کے بزرگ دیکھیں ہندوؤں کے جوگی دیکھیں ہندوؤں کے پنڈت دیکھیں جو عبادت کا دعوی کرتے ہیں وہ اپنے بھگوان سے محبت کا جو بھی کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں لیکن اگلے کا دودھ خرید کر اس کو پیسے نہیں دیتے اور ہمارے بابا کی زندگی آپ دیکھیں جہاں خود دودھ لایا جاتے ہیں لیکن وہ بکثرت نہیں لیتے ہیں جتنا بس ضرورت ہوتی ہے اور وہ خود لوگ آ کر دے جاتے ہیں دونوں کا حال دیکھے ہندو اپنے ہی مذہب کے لوگوں کی کمپلین جو ہے تو بابا فرید سے کر رہی ہے سونے جناب اس گوالے نے اپنی کہانی شروع کی وہ مجھ سے دودھ خرید لیتے ہیں اور قیمت نہیں دیتے منع کرتی ہوں تو کہتے ہیں ہمیں دودھ نہیں دو گی تو تم سے کوئی دودھ نہیں خریدے گا میں غریب اور بڑا گھاٹا اٹھانا پڑ رہا ہے تم کسی اور راستے سے چلی جایا کرو ان کی سر راستے سے کیوں گزرتی ہوں با فریدین کو کہتے ہیں یہ بھی کر کے دیکھ لیا میں نے جوگیوں سے بچنے کے لیے دوسرا راستہ پکڑ لیا تھا انہوں نے ایسی بدوا دی کہ میرا جتنا دودھ تھا اس میں کیڑے ہی کیڑے بھر گئے جس کے بعد سے میں ڈر گئی اب میں پہلے جوگیوں کو دیتی ہوں پھر بیٹنے کے لیے نکلتی ہوں وہ جوگی مجھ سے کہتے ہیں کہ اگر میں انہیں دودھ نہیں دوں گی تو میرے سارے مویشی مر جائیں گے تم صبر سے کام لو اللہ نے چاہا تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ضروری ہوا تو ہم انہیں سمجھا بھی دیں گے اللہ اللہ بابا جی ہوشیاری سے سمجھانا وہ لوگ پکے جادوگر ہیں میرے وجہ سے کہیں آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے تم فکر نہ کرو جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ جوگی سہرت کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے جب یہ دیکھا کہ کسی مسلمان فقیر کے پاس بیٹھی ہے تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ابھی تک دودھ کیوں نہیں پہنچا گرو سا ان میں سے جوگی نے کہا عورت گھبرا کردین رحمتہ اللہ علیہ نے اشارے سے اٹھنے بیٹھنے کا حکم دیا وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی لیکن اتنی خوف زدہ تھی کہ کبھی جوگیوں کی طرف دیکھتی تھی کبھی بابا کی طرف دیکھ لیتی تھی اس عورت کو آج میں نے یہی بٹھا لیا ہے تم بھی بیٹھ جاؤ آپ نے نرمی سے فرمایا لیکن آپ کے الفاظ میں ایسی تاثیر تھی کہ وہ جوگی صابن کی جہاز کی طرح زمین پر بیٹھ گئے اس طرح خاموش بیٹھ گئے جیسے جیسے میدان جنگ میں قید ہو کر آئے ہوں باب فرین رحمت نے زمین پر بٹھا کر غافل ہو گئے جیسے وہ جوگی وہاں موجود ہی نہ ہو اللہ اللہ سنے جناب توجہ چاہوں گا وہ جگہ وہ جوگی بھی گونگے بہروں کی طرح آپ کی سورت تک رہے تھے یہ تک کہنے کی ہمت نہیں تھی کہ ہمیں کیوں بٹھایا ہے جبکہ جوگی بہت دیر تک اپنے ڈیرے پر نہیں پہنچے تو ان کو گور ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ارے دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے کہ ان کے چیلن کسی مسلمان کے پاس اس طرح ساکت بیٹھے ہوئے ہیں جس سے پتھر کے ہوں تم یہاں بیٹھے ہو اور میں تمہیں تلاش کرتا پھر رہا ہوں اٹھو میرے ساتھ چلو یہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے ہیں آپ کہیں نہیں جائیں گے تم کیا آجن کے کی حاکم ہو جو تمہارا حکم چلے گا لے جا سکتے ہو تو انہیں لے جاؤ تم نے اپنے جادو سے انہیں پتھر کا بنا دیا ہے لیکن تمہیں میری طاقت کا بھی ابھی اندازہ نہیں اس جوی نے کہ باب فرین کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی منتر پڑنے لگا اس کا ہر منطر بےکار جا رہا تھا وہ پریشان تھا کہ اس مسلمان فکیر میں ایسی کون سی طاقت ہے جو اس کے منتروں کو ناکارا بنا رہی ہے یقینی بڑا جادوگر ہے میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں اعتراف کرتا ہوں کہ تم مجھ سے بڑے جادوگر ہو اب تم میرے آدمیوں کو چھوڑ دو میں جادوگر نہیں ہوں میں نے اللہ کے حکم سے تمہارے آدمیوں کو یہاں ہے میرا مشورہ ہے کہ اب تم بھی جادوگری سے بعد آ جاؤ اللہ نے تمہارے لیے روشنی اتاری ہے اور تم اندھیرے میں رہے ہو اب اس کے سوا کوئی چاہ رہے نہیں تھے وہ آپ کے قدموں میں گر کر اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے انتظار کرے میرے ساتھیوں کو چھوڑ دو ورنہ زندگی بھر یوں ہی بیٹھے رہیں گے تم جوگی ہو تمہارے تمہارے شہر میں کیا کام کیوں لوگوں کو ناحق پریشان کرتے ہو اب میں دو باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں اسلام قبول کر لو اور ہمارے ساتھ رہو یا پھر شہر سے دور چلے جاؤ میں تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا اتر بافردین کی زبان سے جیسے یہ الفاظ ادا ہوئے تمام چیلوں کو جیسے ہوش آ گیا گرو سمیت سب نے معافی طلب کی انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اپنے وعدے کے مطابق اجودن سے کوچ کر گئے گوالا نے تمام کاروائی کو غور سے دیکھ وہ جب آپ کے پاس سے اٹھ کر گئی تو اس واقعہ کے سوا اس کی زبان پر کو اور کوئی بات ہی نہیں تھی لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جوگی اجودن چھوڑ کر جا رہے ہیں اس واقعے کا ایسا چرچا ہوا کہ ہندوؤں کی توجہ آپ کی طرف مبزول ہونے لگی بے شمار ہندو آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے اب تک آپ کو بے طرف سمجھا جا رہا تھا یہ ہوتا ہے جناب جب سماع جلتی ہے جب روشنی ہوتی ہے تو پروانے خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں دین نے اسلام کی تبلیغ ایسی ہی ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتی جس ہمارے ریونڈی حضرات کرتے ہیں دین اسلام کی تربیت دیکھ دیکھے صوفیہ کس طرح کرتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل بعمل ہوتے ہیں صوفیہ اور علماء کی صحبت میں جاتے ہیں شیخ کی صحبت میں رہ کر ریاضت و مجاہدات کرتے ہیں جب ان کی طرف سے حکم ہوتا ہے پھر وہ کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور جنگلوں کو منگل کر دیتے ہیں اب تک تو آپ کو بے ذرا سمجھے جا رہا تھا لیکن جب ہندوؤں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تو ہندو آبادی میں خلبلی مچ گئی حاکم کے پاس شکایتیں پہنچے لگی اسے خطرہ ہوا کہ کہیں اس کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے کوئی حاکم یہ نہ چاہے گا کہ اس کی سرزمین پر اس سے زیادہ مقبولیت کسی اور کو حاصل ہو جائے اور اسے صاف دکھائی دیا رہا تھا کہ اس فقیر کی مقبولیت اگر اسی طرح بڑھتی رہی تو خود اس کی نفی ہو جائے گی ایک سکیں جناب تو میں جناب یہ فون اٹینڈ کر کے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو بات کرتا ہوں السلام علیکم